بسم اللہ الرحمن الرحیم پرانا کھیل اسرائیلی افواج نے فلسطین کے کئی علاقوں پر باقاعدہ حملہ کر دیا ہے ان حملوں میں فلسطینی مسلمانوں کا بے حد جانی و مالی نقصان ہوا ہے وہ تمام ممالک جو گزشتہ کئی سالوں سے فلسطینیوں کو بندوق رکھ کر مذاکرات پر لانے کے لیے سرگرداں تھے اب خاموش ہیں اسلام دشمن طاقتوں نے پہلے یاسر عرفات کے ذریعے فلسطین کو مزاحمتی تحریک کو ٹھنڈا کیا اور مجاہدین کو بہلا پھسلا کر میدان جہاد سے ہٹایا اور دفاتر میں لا بٹھایا جب میدان صاف ہو گیا تو اب چاروں طرف سے حملے ہی حملے ہیں یہ کافروں کی پرانی چال ہے جو ہر دور میں کچھ منافقوں کی وجہ سے کامیاب ہو جاتی ہے یہ کھیل پاکستان میں بھی کھیلا جا رہا ہے اور ایک مخصوص ٹیم کے ذریعے جہادی قوتوں کا قلا کما کروایا جا رہا ہے کچھ دنوں بعد ملک کی طاقتور ایجنسیوں کا بستر گول کرانے کی سازش ہے اور اس کے بعد اگلا نمبر فوج کا ہے جب سب کچھ کمزور پڑ جائے گا تو پھر چاروں طرف سے حملے ہوں گے اور ملک کو غلام بنانے کی کوشش کی جائے گی اللہ کرے یہ خوفناک سازش پہلے مرحلے پر ہی ناکام ہو جائے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فلسطینی مجاہدین کی تنظیم ہماس کو جس نے کچھ نہ کچھ طاقت بچا کر رکھی کہ آج بھی یہی طاقت اہل فلسطین کا دفاعی سرمایہ ہے